إن الحمد لله نحمده ونسائله ونستغفره ونعوذ بالله من شرور ينفسنا ومن سيئة عمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريف له وأشهد أن محمدا عبده وعسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون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 إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت ثقرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الرعيد وجاءت كل نفس معها تائق وشهيد لقد كنت في غفنة من هذا فتشفنا عنك غطاك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيه في جهنم كل كفار عنيد مناع من للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقيه في الشديد قال قرينه ربنا ما طغيته ولكن كان في ظلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وقال عز وجل فبما رحمة من الله ذنت لهم خواتین اسلام خطب مسنونہ کے بعد پرانی مجید کی دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں سورہ عل عمران کی ایک آیت اور سورہ قلم کی ایک آیت ان دونوں آیتوں میں اللہ سبارہ و تعالیٰ نے اخلاق حسانہ یعنی اچھے اخلاق کی اہمیت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے بیان کیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی عظمت ان دونوں آیتوں میں بتائی گئی ہے اس نے اخلاق جس کی آج ہمارے اندر ہمارے معاشرے میں بڑی کمی ہے با اخلاق انسان بہت کم دیکھنے کو ملتے ہیں اس کی شریعت میں بڑی اہمیت آئی ہے اس اخلاق کی اور شریعت سے پہلے خد اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بحی سے انسان انسان کی جو خصوصیت نے بتائی ان میں سے ایک اخلاق بھی ہے اس اخلاق یہ انسانیت کا اہم ترین مظہر ہے انسان کے انسان ہونے کی علامت انسان کے انسان ہونے کی پہچان اخلاق انسان کے پاس اگر اخلاق نہ ہو تو پھر اس کے پاس اسے جانوروں سے ممتاز کرنے والی کوئی چیز باقی نہیں رہ جاتی تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حسن اخلاق انسان کی فطری شناخت اور فطری پہچان ہے جس شخص کے اندر جتنی انسانیت ہوگی اس کے اخلاق اسی قدر بلند ہوں اور جو شخص انسانیت سے جس قدر دور ہوگا وہ اخلاق میں اسی قدر گرا ہوا ہوگا اخلاق کی اہمیت کے لیے سب سے بڑی بات یہی کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی صداقت کی جو بڑے دلائل مشکین مکہ کے سامنے پیش کیے ان میں سب سے پہلی دلیل یہی اخلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق کو اپنے کیریکٹر کو اپنی نبوت کی صداقت کی دلیل بنا کر پیش کیا چناتے سوری یوسف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقَدْ لَبِسْتُ فِيكُمْ عُمُرًا من قبلی اے لوگوں میں نے تمہارے درمیان اپنی زندگی کے چالیس سال گزارے ہیں میں وہ انسان ہوں کہ جسے تم نے چالیس سال خریف سے دیکھا ہے میں وہ انسان ہوں کہ جسے تم نے چالیس سال کی مدت میں بہت پرکھا ہے بہت دیکھا میں وہی انسان ہوں جسے تم پچھلے چالیس سالوں میں صادق اور سچا کہا کرتے تھے میں وہی انسان ہوں کہ جسے تم پچھلے چالیس سالوں میں امین کہا کرتے تھے امانت دار کہا کرتے تھے اور میں وہی انسان ہوں کہ تم اپنی امانتیں کہیں جانا ہو کسی کے محفوظ, کسی کے پاس محفوظ رکھنا ہو تو میرے پاس لاکر کر رکھا کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کردار اور اپنے اخلاق کو اپنی دعوت اپنے پیغام اور اپنی نبوت کی صداقت کی سب سے بڑی دلیل کے طور پر پیش کیا اور اللہ تبارک نے بھی جب مشرقی مکہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب الزام تراشیاں بہت زیادہ ہو گئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہر کاہن شاعر ہند جیسے القاب سے نوازا جا رہا تھا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرقی مکہ کو دعوت فکر دینے کے لیے نبی کے اخلاقی کا حوالہ دیا نون وبدی کا بھی مجنو اے پیغمبر یہ مشرقین کہتے ہیں کہ آپ مجنون ہیں. یہ مشرقین کہتے ہیں کہ آپ دیوانے میں کبھی مجنون آپ ہرگز دیوانے نہیں آپ ہرگز مجنون نہیں ان مشرقین کو سوچ لینا چاہیے یہ کسے مجنون قرار دے رہے کسی مجنون اور دیوانہ کہہ رہے ہیں قرآن نے اس کے فوراً بات کیا وہ ان نابین آپ یقینا اخلاق کے بہت بڑے رتبے پر پائز ہیں کہ قرآن نے بھی نبی کے اخلاق کو مشکی نے کے سامنے آپ کی دعوت کی سچائی کی بہت بڑی دلیل کے طور پہ پیش کیا اور کہا کہ نبی کے اخلاق کو دیکھ لو جو نبی تمہیں اللہ کی طرف بلا رہے ہیں جو نبی تمہیں اللہ کا کلام پڑھ کے سنا رہے ہیں انہیں مجنون کہنے سے پہلے جھوٹا کہنے سے پہلے شاعر کہنے سے پہلے جادوگر کہنے سے پہلے اس نبی کے اخلاق کو دیکھ لو اور نبی کی چالیس سالہ زندگی جو تمہاری نظروں کے سامنے اس زندگی کا اس کتاب زندگی کا ایک ایک صفحہ پڑھ کے دیکھ لو کیا جو شخص جس نے اپنی چالیس سالہ زندگی میں کبھی لوگوں کے مال, مال و دولت کے معاملے میں ایک پیسے کی خیانت نہ کی ہو وہ نبوت و رسالت کے سلسلے میں جھوٹ کا جھوٹا دعویٰ کر کے کھلوار کر سکتا ہے جس شخص نے کبھی دنیاوی معاملات میں جھوٹ نہ کہا ہو کیا وہ شخص کبھی دینی معاملات میں جھوٹ کہہ سکتا ہے جس شخص کو آج تک تم دنیاوی معاملات میں امین سمجھتے رہے جو امین ہے امانت دار ہے وہ آخرت کے سلسلے میں خائن اور خیانت کرنے والا کیسے ہو جائے گا تو محترم بھائیوں پرانی مجید نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو آپ کے نبوت کی صداقت کی بہت بڑی دلیل کے طور پر پیش کیا اور بعد میں بھی آپ دیکھیں گے اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں اسلامی تاریخ بتاتی ہے اسلام جو پھیلا نس صدی کے قلیل سے عرصے میں دنیا کو مسلمانوں نے جو فتح کیا اس کے پیچھے بھی جو چیز اصل چیز جو کار فرما ہے وہی اخلاق کی تاثیر ہے مسلمانوں نے تلواروں سے فتح نہیں کیا دنیا کو مسلمانوں نے ہتھیاروں سے فتح نہیں کیا دنیا کو مسلمانوں نے اپنے اخلاق سے دنیا فتح کی ہے آپ تاریخ کو پڑھیے تاریخ بتاتی ہے کہ صحابہ کرام رضمان اللہ علیہ مجمعین جب روم اور ایران پر حملے کیے صحابہ کرام رضمان اللہ علیہ مجمعین نے تو روم اور ایران کی, بہت کی ایک بستیوں میں ایسا ہوا کہ جب صحابہ آگے بڑھے تو وہاں کی عوام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علی مجمعین کا استقبال کیا اور اپنے بادشاہ اور اپنے حکمران سے بغاوت کر کے اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی مدد کی یہ کہتے ہوئے کہ تمہارا معاملہ ہمارے ساتھ ہمارے بادشاہوں اور حکمرانوں کے معاملے سے بہتر ہے غیر مسلم عوام نے مشرقین نے اہل کتاب نے یہود و نصارہ نے مسلمانوں کا استقبال کیا اور خود اپنے حکمرانوں کے خلاف مسلمانوں کی مدد کی محض مسلمانوں کے حسن معاملہ حسن سلوک اور حسن اخلاق کی وجہ سے محترم بھائیو، اخلاق بہت بڑی چیز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اگر آپ ایک سرسری جائزہ لیں گے اخلاق کی عظمت اور اہمیت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اجاگر کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اخلاق کو اپنی بحثت کا مقصد بتایا فرمایا انما بوتلی اچھم انتلی اچھم اپنی بحث کا مقصد یہی بتایا اللہ نے مجھے اس لیے بھیجا ہے مجھے اس لیے رسول بنایا مجھے اس لیے نبی بنایا ہے مجھے اس لیے کتاب کی ہے کہ حسن اخلاق کی جو عمارت جس کی بنیادیں پچھلے پیغمبروں نے رکھی ہے اسی عمارت کو مکمل کرنے کے لیے میں نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے اچھا انسان سب سے مثالی انسان سب سے آئیڈیل اس کو قرار دیا جو اخلاق میں اچھا ہو آپ فرماتے ہیں ان من منخیاری کم احاطی نہ تم میں سب سے بہتر وہ ہیں جس کے اخلاق اچھے ہوں مطلب یہ کہ جس کے اخلاق اچھے نہ ہو وہ بہتر نہیں ہو سکتا اچھا انسان نہیں ہو سکتا آپ نے نیکی کا معیار اخلاق کو قرار دیا دنیا میں اصل نیکی اخلاق ہے نواس بن سمعان رضی اللہ کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا بر نیکی کے بارے میں پوچھا کہ اللہ کے نبی نیکی کسے کہتے ہیں؟ نیکی کس چیز کا نام ہے آپ نے فرمایا البرخ آپ نے کہا کہ نیکی حسن اخلاق کا نام ہے نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے جس کے پاس جتنے اچھے اخلاق ہیں وہ اسی قدر نیک ہے اور جس کے پاس اخلاق جتنے کم ہیں وہ اسی قدر برا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے کمال ایمان کے کمال اور ایمان کے عروج کی علامت اخلاق کو بتایا جو اخلاق کے جتنے بلند مرتبے پر فائز ہے سمجھو کہ اس کا ایمان بھی اتنا ہی زیادہ ہے آپ فرماتے ہیں حکمل المنی ایمان خلو خا آپ فرماتے ہیں مومنوں میں سب سے زیادہ کامل ایمان اس شخص کا ہے کہ جس کے اخلاق اچھے ہوں جو اخلاق کے جتنے بلند رتبے پر فائد ہے اس کا ایمان اتنا ہی زیادہ اچھا ہے اتنا ہی زیادہ معیاری اور بلند ہے آپ نے یہ بھی فرمایا کل قیامت کے روز بندوں کے امان جب تولے جائیں گے جب ترازو رکھا جائے گا امان کو تولا جانے والا آپ فرماتے ہیں کہ اس ترازو میں سب سے زیادہ وزن حسن اخلاق کا ہوگا آپ فرماتے میں کہا کہ کل قیامت کے روز جب بندوں کے اعمال سولے جائیں گے حسن اخلاق سے زیادہ کوئی عمل وزنی نہ ہوگا کل کے قیامت کے دن بندوں کے امال کے سرازو میں جنت میں سب سے زیادہ بندوں کو لے جانے والی چیز اخلاق ہے چنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ما اکثر الناس الجنہ اللہ کے نبی لوگوں کو سب سے زیادہ جنت میں لے جانے والی چیز لوگوں کو سب سے زیادہ جنت میں لے جانے والا عمل کونسا ہے آپ نے کہا چکو اللہ و حسن الخ آپ نے کہا کہ اللہ کا چکوا اور حسن افلاح جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو اللہ کا خوف اور اللہ کا چکوا ہو اور اس تقوی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے اخلاق کا معاملہ کرے یہ چیز لوگوں کو سب سے زیادہ جنت میں لے, جا... لے جائے گی اور پوچھا کہ وہ میں اکثر ہوں میں سر نہ یہ لوگوں کو سب سے زیادہ جہنم میں لے جانے والی چیز کون سی ہے آپ نے کہا الفم و کہا کہ یہ زبان اور شرم یہ سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم میں لے جانے والی چیز ہے جنت میں جانے کے بعد جنت میں انسان کے درجات کو بلند کرنے والی چیز اخلاق ہے جنت میں انسان کو اعلیٰ مراتی پر فائز کرنے والی چیز اخلاق ہے سناچی نبی کریم صلی اللہ کو آدمی بتا اوقات محض اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے ایک بہت بڑے تہجد گزار اور بہت بڑے روزے دار کا مقام جنت میں پالتا ایک روزے دار جس نے نفل روزے رکھ کر جنت میں آلہ مقام حاصل کیا ہوگا بھوکا پیاسا رکھ کر اور ایک تحجد گزار جس نے اپنی زندگی میں راتوں کی نیند کو قربان کر کے جنت میں اعلیٰ مقام حاصل کیا ہوگا ان کے مقابلے میں ایک اچھے اخلاق والا جو صرف جس نے کبھی نفل روزے نہیں رکھے ہوں گے جس نے کبھی تحجد نہ پڑی ہوگی مگر محض اپنی اس نے اخلاق اور لوگوں کے ساتھ اچھے معاملے کے سبب کل قیامت کے روز اس درجے اور اس مقام سے سرفراز کیا جائے گا جو مقام کے نفل روزے دار کو اور تہجد گزار کو جو ہے دیا جائے گا۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا زعیم ببيت في ربض الجنه لمن ترك المراء وان كان محق ما الشفہ جنت میں ایک گھر کی گارنٹی اور زمانت دیتا ہوں جو محض جھگڑے کو ناپسند کرتے ہوئے اپنے حق سے دستبردار ہو جائے۔ پھر میں بی جنت کے درمیانی حصے میں اس شخص کو یہ گھر کی گارنٹی اور ضمانت دیتا ہوں جو جھوٹ نہ کہے بھلے سے مذاب کے طور پر ہی لوگ ہم ہنسانے کے لیے لطیفے بولتے ہیں ایسے لطیفے جو واقعات نہیں ہوئے ہوتے ہیں ایسے واقعات جو عملا نہیں ہو کے رہتے ہیں ہنسانے کے لیے کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں جو شخص ہنسانے کے لیے بھی جھوٹ نہ بولے میں ایسے شخص کو جنت کے درمیانی حصے میں گھر کی گارنٹی اور زمانت دیتا ہوں پھر آپ فرماتے ہیں انا اور جنت کے سب سے اعلیٰ حصے میں جنت کے سب سے اعلیٰ درجے میں میں اس شخص کو یہ گھر کی گارنٹی اور ضمانت دیتا ہوں جو اپنے اخلاق کو اچھا کر لے حسن اخلاق کا ثبوت دے جنت میں اعلیٰ درجات کو حاصل کرنے کے بعد حسن اخلاق کی وجہ سے بندے کو ایک اور رتبہ یہ ملتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت جنت میں حاصل ہوتی ہے حسن اخلاق کی وجہ سے آپ تو سم فرما دی حا آپ نے کہا لوگوں میرے نزدیک تم میں سب سے زیادہ چہیتا اور پسندیدہ اور کل آخرت میں بھی مجھ سے سب سے زیادہ قریب رہنے والے وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہوں اور آپ فرماتے ہیں وہ اندر حکم اخلاق آپ فرماتے ہیں مجھے تم میں سے ان لوگوں سے سخت نفرت ہے اور سلاقرت میں بھی وہ لوگ مجھ سے بہت دور رہیں گے جو اخلاق کے اعتبار سے اچھے نہ ہوں اخلاق کے اعتبار سے گرے ہوئے ہوں کیریکٹر کے اعتبار سے گھٹیا کیریکٹر رکھنے والے ہوں یہ مجھ سے بہت دور رہنے والے اور مجھے ایسے لوگوں سے سخت نفرت ہے کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس اخلاق ایسی چیز ہے اور یہ جو تعلیمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں آج صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی خود ان تعلیمات کا بہترین نمونہ آپ حسن اخلاق کا سب سے بہترین نمونہ آپ نے اپنی زندگی میں پیش کیا آپ سے اچھا انسان اس دنیا میں پیدا نہیں ہوا آپ سے سچا انسان اس دنیا میں پیدا نہیں ہوا آپ کی امانت داری سب سے مثالی آپ کی وفاداری سب سے مثالی آپ کے معاملات سب سے مثالی آپ کی گفتگو سب سے مثالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن اخلاق کا ایک ایک نمونہ بھی بے مثال ہے. حضرت جریر بن عبد اللہ البجلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ما حجبا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم منذ اسلم ولا راانی الا تبسم في وجهی فرماتے ہیں جریر بن عبد البجلی رضی اللہ عنہ جب سے میں نے اسلام قبول کیا جب بھی میں نے اللہ کے نبی سے ملاقات کرنی چاہی تو کوئی رکاوٹ میں نے نہیں پائی نہ کوئی دربار نہ کوئی دربان اللہ کے نبی لوگوں کے ساتھ اتنے فری رہتے جب کو جب بھی جو شخص بھی آپ سے جب بھی ملنا چاہتا دن ہو کے رات ہر وقت جو اجازت ہوتی وہ کبھی بھی جا سکتا تھا فرماتے میں صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اللہ کے نبی نے مجھے اپنے پاس آنے سے روکا نہیں میں نے جب بھی ملنا چاہا آپ کو تیار پایا اور فرماتے وَلَا إِلَّا فِي سبحان اللہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی مجھے دیکھا مسکرا کر میرا استقبال کیا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں اور آپ نہ کبھی ایسا نہیں ہوا مسکرا کر ہمیشہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا استقبال کیا ہے حسن اخلاق کا یہ بہت بڑا وقت ہے کا صدق اللہ کے نبی فرماتے ہیں اپنے بھائی سے ملتے ہوئے مسکرا کر ملنا یہ بھی ایک بہت بڑا صدقہ بہت بڑی نیکی من ولو قا قا قا اپنے کسی نیکی کو حقیر مت سمجھو کسی نیکی کو معمولی مت سمجھو انسل کا سلیق اگر سے کہ وہ نیکی اپنے بھائی سے ملتے ہوئے خندہ پیشانی کے ساتھ ملنے ہی کی کیوں نہ ہو کیسے مثالی اخلاق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کی آزادی آپ کی انکساری بڑی مثالی تھی آپ کی نظروں میں سارے انسان برابر تھے ایک صحابی تھے ان کا نام تھا ظاہر رضی اللہ عنہ دیہات میں رہتے تھے مدینے کے دیہات میں رہتے مسند احمد سرمزی ابن نے وغیرہ کی روایت تھے. ایک مدینے کے قریب ایک دیہات تھا اس میں رہتے اور بڑے بچ شکل تھے حضرت نس کہتے ہیں کہ شکل کے اعتبار سے بڑے بد شکل تھے مقبول صورت نہ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت صحیح سے صحابی تھے نبی کریم اللہ علیہ وسلم کے بہت صحیح سے صحابی تھے اللہ کے نبی بہت چاہتے تھے اللہ کے نبی کو ہدیہ دینے کے لیے دیہات سے آتے تھے اللہ کے نبی کو لا کر ہدیہ دیتے اور ہدیہ دینے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے پاس رکاتے ٹہراتے کھلاتے پلاتے جب وہ واپس اپنے دیہات جانا چاہتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو خوف توشہ و شبان کر دیتے جاتے تھے ایک مردبہ وہ صحابی بازار میں کھڑے ہوئے سعودہ کر رہے تھے تجارت کر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے گئے پیچھے سے گئے اور جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آن بن کر لی جس طرح سے چھوٹے بچے ننے معصوم بچے آنکھ مچولی کا کھیل کر دیں بازار میں جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے ان دونوں ہاتھوں سے ان کی آنگ بند کر لی پہلے تو انہوں نے کہا کہ کون ہے بھائی پھر انہیں اندازہ ہو گیا احساس ہو گیا کہ یہ اللہ کے نبی ہے کہتے ہیں کہ آپ کا سینہ میری پیک سے لگا ہوا تھا مجھے اتنی خوشی ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کا اتنا تفرب اور اتنی قربت مجھے حاصل ہے میں نے جب دیکھا کہ آپ کا سینہ میری پیٹ سے لگا ہوا ہے تو میں ایسے ہی کھڑا ہو گیا کہ جتنی دیروں میں ایسے ہی کھڑا ہوں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سے میرا بدن لگا ہوا ہے پھر جب وہ پہچان گئے کہ اللہ کے نبی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگوں مزاق کرتے ہیں ان کے ساتھ لوگوں سے کہا میں حضرات لوگوں بتاؤ اس بندے کو کون خریدے گا اس بندے کو کون خریدے گا اس زمانے میں غلام وغیرہ بیچے جاتے تھے اس اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں مجھ, مجھ سے اس بندے کو کون خریدے گا بھائی صحابی حضرت رضی اللہ, عنہ کہنے لگے اللہ کے نبی مجھے بیچ کر آپ کو کچھ نہیں ملے گا اللہ کے نبی اس لیے کہ مجھے کوئی خریدے گا نہیں لوگوں کے نزدیک میری کوئی قیمت نہیں اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں کے نزدیک تمہاری قیمت ہو نہ ہو اللہ کے نزدیک تم بہت قیمتی ہو سبحان اللہ کیسے اطلاع ہے ہمارے نبی کا کیسا معاملہ ہے یہ معاشرہ جن لوگوں جن لوگوں کے معاشرے میں اہمیت نہیں ہوتی معاشرہ جن لوگوں کو حد شمار سے باہر کر کے رکھتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو کس طرح اپناتے تھے کیسا مذاق کیا کرتے تھے کیسی حوصلہ افزائی کیا کرتے تھے بننے معصوم بچوں کے ساتھ آپ کا معاملہ حضرت احت فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسار کے پاس جایا کرتے تھے انصار کے پاس جایا کرتے تھے انسار کے ننھے معصوم بچوں کو جہاں بھی وہ نظر آئے سلام کیا کرتے تھے اور بچے جب بھی ہاتھ سے قریب آتے ان کے سر پر اللہ کے نبی ہاتھ پھیرا کرتے تھے معصوم بچوں کے سروں پر کہ کیسے اخلاق ہے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کی بات اگر ہم کرتے ہیں معاملات میں بھی ہمارے نبی کے اخلاق ایسے تھے آپ نے وہ مشہور بات سنی ہے ہجرت کے موقع پر ہجرت کے موقع پر جب کہ خفیہ طور پر حضرت ابو بکر کے ساتھ آپ نے ہجرت کرنے کا پروگرام اور پلان بنایا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انہیں دو اوم تیار کر لیے سفر ہجرت کے لیے مکہ میں جو ہے اعلان ہو گیا ہے مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کرنے کی سازشیں ہو رہی تھیں اور آپ کو بتا دیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے آگے کہا کہ ابو بکر تیار کر لو سواریاں ہم کو فوراً نکلنا ہے ایسے نازک وقت پہ جب کہ آپ کے قتل کے مشورے ہو رہے تھے اللہ کے نبی ابو بکر کے پاس آئے ابو بکر نے آپ کی سواری آپ کے حوالے کی کہا کہ اللہ کے نبی یہ جانور میرا ہے یہ سواری آپ،, آپ رکھ لیں ایسے نازک موقع پر بھی آپ نے کہا ابو بکر قیمت دے کر لوں گا میں ایسے ہی نہیں لوں گا یہ سواری بخاری کے لیے سیمت دے کر لوں گا میں ایسے ہی نہیں لوں گا میں ہجرت جیسے نازک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے قیمت دی اس جانور کی اور اس کے بعد اس جانور کو ابو بکر سے لیا حالانکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے آپ کا کیسا دوستانہ کیسی قربت بچپن کا یارانہ تھا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کتنے کو سنے دیے اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال معاملات میں انبیاء امبیا یاد رکھنا پورا آپ دوسرے انبیاء کی بھی سیرت پڑھیں گے انبیاء معاملات میں مروت کے تقاضوں انسانیت اور شرافت کے تقاضوں کو بھی پورا کیا کرتے تھے پیسہ دیکھ رہا اللہ کے نبی صلی اللہ علّم نے جانور خریدا لوگوں کے لیے اللہ کے نبی اتنے سادے تھے اتنے فری اتنے بے شکل تھے کہ اگر کوئی شخص نیا آدمی آ جاتا اس کو مشکل ہو جاتا کہ اس میں اللہ کے نبی کون ہے ہجرت کر کے جب اللہ کے نبی مدینہ گئے تھے تو انسار کے لوگ جنہوں نے اللہ کے نبی کو ابھی تک دیکھا نہیں تھا ملنے کے لیے آتے تھے بہت سارے انصار کے لوگ حضرت ابو بکر کو اللہ کے نبی سمجھ رہے تھے ان کو جا کے مل رہے تھے اللہ کے نبی سمجھ کر مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علام صحابہ کے درمیان رہتے ہوئے اپنا کوئی امتیاز اپنی کوئی خصوصیت قائم نہیں رکھتے تھے لباس میں ملنے جلنے میں اٹھنے بیٹھنے میں مجلس میں آپ بے بڑے میں تکلف ہوتے جیسے عام صحابہ رہتے اللہ کے نبی ویسے تھے. کبھی کسی کا دل نہ توڑتے خاطرداری کا بڑا لحاظ رکھتے سامنے والے کا دل رکھنے کا بڑا لحاظ رکھا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تو اور سبحان اللہ سبھی دشمن سے بھی انتقام ہے عمر مومن ایسے صدیقی کا ربی اللہ نے بخاری شریف کی روایت میں من تقام رسول اللہ صلی, اللہ صلی اللہ, اللہ سمل اپنی ذات کے کبھی اللہ کی کے نبی نے بدلا نہیں لیا اپنے بدلا نہیں لیا آج ہمارے لیے خود اپنوں کا بھلا چاہنا مشکل ہے ہمارے نبی ایسے تھے اپنے تو اپنے دشمن کا بھلا چاہتے تھے چناتے بخاری شریف مسلم احمد وغیرہ کی روایت ہے مسور بن مکرم ربی اللہ ہے کہ جس وقت کھلے ہلبیا کے موقع پر نے مکہ نے مکان خدے کے مقام پر اللہ کے نبی کو روک دیا، عمرہ کرنے کے لیے گئے تھے مشرقی نے مکہ نے روک دیا کہاں عمرہ کرنے نہیں دیں گے الٹا جو ہے جنگ کرنے کے لیے ہتھیار ہتھیار لے کر مشرقی نے مکہ آ رہے تھے نبی کریم صدم کو معلوم ہوا تو بڑے افسوس کے ساتھ کہنے لگے بڑی حسرت کے ساتھ کہنے لگے یا وہی حا قرش خد عقلت ملحر یا وہی قرآش کہنے لگے افسوس ہے قرآش پر افسوس ہے قرائش پر خدل ملحر کتنا لڑیں گے آخر یہ جنگوں نے ان کو تباہ کر دیا جنگوں نے ان کو غارت کر دیا اتنی تباہی کے باوجود ابھی وہ لڑنا چاہتے ہیں دیکھیے غور تو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسا تاثر ہے کیسا افسوس کا اظہار کر رہے قریش کے اس قبیلے کے حق میں جو آج صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کے لیے آ رہا ہے یہ ہمارے نبی کے مثالی اخلاق تھے آپ نے ایسی تعلیمات دی کہ تعلیمات کے ساتھ ساتھ ایسا عملی نمونہ آپ نے اپنی زندگی کے ذریعے پیش کیا کہ مثالی انسان کسے کہتے ہیں اچھا انسان کسے کہتے ہیں اپنی امت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی باتوں سے بھی منع کیا ایسے کاموں سے بھی منع کیا جو ان کے اخلاق پر اثر انداز ہوتے ہوں ہر وہ کام جو کرنے سے ہمارے اخلاق بگڑ سکتے ہیں اخلاق متاثر ہو سکتے ہیں اللہ کے نبی نے اس سے منع کیا سونے چاندی کے برتن میں کھانے سے منع کیا لا فی لا تشربو فی فی فی کہا کہ سونے اور چاندی کے برتن میں کھایا مت کرو پیا مت کرو. کہ جی یہ کافروں کے لیے دنیا میں ہے ہمارے لیے چیز آخرت میں ملے گی سونے اور چاندی کے برتن میں کھانے سے منع کیا آل کہتے سبق کیا ہے کیا ہے سونے اور چاندی کے برتن میں کھانے سے انسان کے اندر غرور پیدا ہو انسان کے اندر غرور پیدا ہوتا ہے اس لیے آپ نے منع کر دیا ایسا لباس جس لباس کو پہننے سے انسان کے اندر غرور ہو اس سے بھی اللہ کے نبی نے منع کیا ایک مرتبہ ریشم کا لباس آیا تھا اللہ کے نبی کے پاس پہن لیے پہن کر نماز پڑھ لیے نماز سے فارغ ہونے کے فوراً بعد نخت ناپسندیجگی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے وہ لباس اتارا اتار کر پھر گا اور کہا یہ لباس متقیوں کے لئے کبھی زیب نہیں دیتا رشم پہننے سے بھی انسان کے اندر غرور پیدا ہوتا آپ نے درندوں کے چمڑے پر سوار ہونے سے منع کیا شیر ہے چیتا ہے ایسے جو چمڑے ہیں یہ چمڑے دباغت دینے سے پاک تو ہو جاتے ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سواری کرنے سے منع کیا سواری کا مطلب کیا ہے یعنی شیر سیتا وغیرہ ان ان ان ان کے چمڑوں کے بنے ہوئے چپل پہننا مثال کے طور پر یہ شیر سیتا وغیرہ کا چمڑا ہے ان کے چمڑوں پر بیٹھنا اس سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے سبب کیا ہے آپ ہی جب شیر کے چمڑے پر بیٹھے گا چیتے کے چمڑے پر بیٹھے گا کیسے بیٹھے گا دن بھی جو ہے سینا تان کر بیٹھے گا جیسے کہ وہ کوئی بہت بڑا بہادر انسان ہو اس لیے کہ وہ شیر کے چمڑے پہ بیٹھا ہے انسان کے اندر غرور پیدا ہوتا ہے تکبر پیدا ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چیتے کے چمڑے اور درندوں کے چمڑے استعمال مت کرو ان کی سواری مت کرو کہنا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اخلاق کی تعلیم دی حسن اخلاق کا سب سے بہترین ثبوت پیش کیا عملی نمونہ دکھا دیا آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایسے نبی کو ماننے والی امت ایسے نبی پہ ایمان رکھنے والی امت آج اس امت کے اجتماع کردار کا کیا عالم ہے آج نصر اللہ جرائم کی فہرست اٹھائیے اخبارات پڑھیے رسائل پڑھیے مجرموں کی ایک بڑی جائداد مسلمانوں کی نظر آتی ہے ہونڈا گردی میں ہمارے شہر کا جائزہ لے لو ہونڈا گردی میں سب سے آگے مسلمان چوری اور ڈکیتی میں آگے مسلمان بھارت گری میں پوجی مسلمان بد اخلاقی بد کرداری میں غیر مسلمین کے دوش بدوش کرنے والے مسلمان نوز بلّہ حالانکہ اس ملک میں ہم بیس رہتے ہیں اس ملک میں بیس فیصد غیر مسلم 20 مسلمان مگر عملی ایسے سے جرائم میں ہمارا تناسب ان سب سے بڑھتا رہے یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے محترم بھائیو ہم اس نبی کی امت ہیں جس نبی نے اخلاق کی حسن اخلاق کی تعلیم دنیا کو دی اس کا سب سے بہترین نمونہ پیش کیا ایسا نہ ہو ہماری وجہ سے ہمارے نبی بدنام ہو ہماری وجہ سے آج دیکھو جیسے کچھ جذباتی اور جنونی نوجوانوں کی غلط کارستانی اور غلط اقدامات کی وجہ سے ہمارے نبی کریم وسلم کی شخصیت پہ دہشت گردی کا الزام آ رہا ہے ہمارے نبی کو دہشت گرد قرار دیا جا رہا ہے کون ذمہ دار ایسے جذباتی اور جنونی نوجوان ذمہ دار ہیں جو ایسے اقدامات کرتے ہیں جو جن اقدامات کا کبھی اسلام اسلام نے جن کا حکم نہیں دیا ہے آج اسلائیت ایسے ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں ہماری بد اخلاقی ہماری بدعملی کی وجہ سے اسلام بدنام نہ ہو پیغمبر اسلام بدنام نہ ہو یہ بہت بڑا جرم ہوگا بہت بڑا گناہ ہوگا ضرورت اس بات کی ہے کہ اخلاق کو اپنائیں اخلاق کے فقدان کا ایک بہت بڑا نتیجہ اخلاق کے فقدان کا ایک بہت بڑا اثر ہمارے معاشرے میں جو نظر آتا ہے وہ ہے خاندان کا بکھراؤ خاندانی نظام ہمارے معاشرے میں پوری طرح منتشر ہو چکا ہے رشتہ داروں میں پھوٹ رشتہ داروں میں دشمنی اولاد کو والدین سے نفرت والدین کو اولاد سے دشمنی بھائی بھائی کا دشمن چچا بتیجے میں جگڑے, بھتیجے میں جگڑے, پھوپی بھتیجی میں ہمارے خاندان, ہمارا جو نظام بکھرا ہوا ہے ہمارے خاندان نفرت اور دشمنی کی آگ میں جو جل رہے ہیں اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ اخلاق کا فقدان ہے معاشرے میں اگر اخلاق آ جائے ہمارے اندر وہ جذبہ پیدا ہو جائے جو جذبہ ہمارے نبی کے اندر تھا سامنے والے کا دل رکھنا لوگوں سے ہونے والی غلطیوں کو برداشت کرنا لوگوں سے رہنے والی غلطیوں کو برداشت کرنے کا حوصلہ آ جائے جو نبی کی کردار کی بہت بڑی صفت تھی میں سمجھتا ہوں ہمارے خاندانی مسائل میں سے آجے مسائل ہیں یاد رکھنا جس زندگی میں برداشت نہیں وہ ناکام زندگی ہے جس زندگی میں برداشت نہیں وہ ناکام زندگی ہے اور جس زندگی میں برداشت کرنے کا حوصلہ ہو وہ کامیاب زندگی ہے سامنے والا آپ کا رشتے دار آپ کے ہاتھ میں غلطی کر دے گا آپ کا بھائی ہو آپ کا آپ کی بیوی ہو یا آپ کا ش... آپ کا کوئی بھی دار ہو آپ کا دوست ہو غلطی کر دیتا ہے برداشت کرنے کا حوصلہ رکھنا جیسے ہمارے نبی برداشت کیا کرتے تھے کہ کبھی آپ نے اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا نبی علیہ وسلم فرماتے وہ مومن جو لوگوں کے ساتھ میل جول رکھتا ہے لوگوں کے ساتھ ملتا ہے لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے اور ان سے ملنے والی تکلیفوں کو برداشت کرتا ہے صبر کرتا ہے یہ مومن بہتر ہے اس مومن سے جو لوگوں کے ساتھ میل جول نہیں رکھتا لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا نہیں اور ان کی ان سے ملنے والی تکلیفوں پہ صبر نہیں کرتا محترم بھائیوں ایسی بہت ساری شکایتیں ایسی بہت سارے مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں جس سے افسوس ہوتا ہے ہمارے ہمارے ہم کتابوں سنت کے ماننے والے ہمارے گھرانوں میں پھوٹ ہمارے گھرانوں میں اختلافات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا جو کسی مومن کے لیے جائز نہیں کسی مومن کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے مومن بھائی سے تین دن سے زیادہ گفتگو چھوڑے یعنی ایک ایسا شخص جس سے آپ کا کوئی رشتہ نہیں مسلمان ہے کسی بھی مسلمان سے تین دن سے زیادہ بات نہیں چھوڑ سکتے اگر وہ اگر مسلمان ہونے کے ساتھ رشتہ دار بھی اگر ہے تو اس کا حق اور زیادہ ہے برداشت کرنے کا حوصلہ پیدا کرنا دونوں طرف پہ کسی ایک طرف سے اگر حسن اخلاق کا ثبوت دے دیا جائے آدھے مسائل حل ہو جائیں گے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور کتاب و سنت کے ان تعلیمات کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کریں رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار کہنے والے کو اور سننے والوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کریمانہ اخلاق کو اپنی عملی زندگی میں اپنانے اور نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بارک اللہ بارک اللہ لنا ولکم سفرانا الراضین ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات وذکر الحکیم إنه تعالى جواد کریم و بر و رحیم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور ينفسنا ومن سيئة عمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم